الرحیم ورحم الحمد اللہ محمد علی محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح اور صبح شاہ باقی تمام سامعین خرآنِ برادران سب کو شموسل کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درست نمبر تین سو دس ابلیغ اٹھارہ ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے تین سو درس لے کر ابھی تک کے درست اٹھارہ دعائیں صبحیہ کا درس نمبر اٹھارہ ہے اور الحمدللہ للہ پرسوں دعا کا جو ہے کن چودہ اللہ پین دم چودہ پیراگراف ان میں سے پہلا پیراگراف لوگوں تک پہنچا گیا پہنچا دیا تو اس میں دعا بارہ گیارہ دعائیں تھیں اس ایک پیراگراف کے اندر ابھی یہ تیسرا پیراگراف ہے اس کے اندر تین دعائیں اللہ سے مانگا گیا ہے اس میں تین پیراگراف ہیں اس پیراگراف کے اندر تین دعا ہیں دوسرا پیراگراف یہ ہے اللہ معن اسلوکا را یباشر و با یقینا صادقا کلو و کفر ولا شرک ولا شک وس رحمتا کا رحمتََ انال و شرف الکرامت فی الدنیا والآخرہ یہ مبارک دعا ہے یہ دوسرا پیراگراف ہے اس میں تین دعائیں اللہ تعالیٰ سے منگا گیا ہے پہلا جو ہے دعا یہ ہے اللہِ اسلو کا ايما نئى و باشر وقلوى يہ دعا ہے اس کی آج کے آج كے دس ميں کو كن توجہ دينے کوشش کروں گا اس میں اللہ کا جو ہے يہ اللہ کا ہم معنی ہے اے اللہ پرواد دگار پروادگار كے میں ميں ہے اِنِ اللہ مہ اِن بے شک میں اس میں يا ميں می كے مععن ميں اِن ہر بے شک بے تحقیق کے معنی میں اسلوکا یعنی میں میتس سے طلب کرتا ہوں سوال کرتا ہوں طلب کرتا ہوں مانتا ہوں کے معنی میں کا تجھ سے کا الگ ضمیر ہے وہ کی ضمیر ہے سال یسل و جو ہے یہ لفظ سوال کرنا مانگنا طلب کرنا اب اسلوکا میں تجھ سے متکلیم کا سگا ہے تو میں تش سے سوال کرتا ہوں اے اللہ بے شک میں تش سے سوال کرتا ہوں بے شک میں تجھ سے مانگتا ہوں بے شک میں تجھ سے طلب کرتا ہوں ان سارے الفاظ کا یہ معنی ایماناً جو ہے آپ لفظ ایمانن یو لفظ ایمان جو ہے ازماد الف مام میم نون اس کا اصل حروف ہے امن یومن ایمانن ایمان سے اسباب افال سے یہ مدر ہے امن بہی ایمان یعنی اس کے معنی ہے اعتقاد رکھنا یقین کرنا مطمئن ہونا ماننا یہ سارے معنی جو ہے القام و سجدید لغت میں کیا ہے امن اعتقاد رکھنا یقین کرنا مطمئن ہونا ماننا یہاں دعا میں ایماناً یعنی یقین اعتقاد اطمینان مناسب ہے یہاں پر اس یہ دعا میں کہ ایمان کا جو ہے عربی ایک مشہور غت الفاظ کا جو ہے غت ہے اس میں فرماتے ہیں ایمان کے معنی وہاں فرماتے ہیں ال ایمان جو ہے عضانفس لحق علا سبلِ تصدیق ایمان کس کہتے ہیں یعنی انسان کی نفس کا حق جو ہے حق پر یقین ہونا کسی حق پر یقین ہونا اللہ سبیل نفس ہاں جی عیضان النف لحق اللہ سویل تحدیق ایک چیز کا یہ اس طرح ہے کہہ کر جو اس پر نفس کا مطمئن ہونا جیسے اللہ ایک ہے ایک تصدیق ہے یعنی اس پر یقین ہونا اس میں جو ہے نفس کا مطمئن ہونا یقین ہونا اس میں کسی قدم کے شک ہوا پھر اس میں نہ ہو غزال اور یہ جو ہے از عان ال نسل اللہ اللہ سبلِ اس یعنی اس کے عمل سے بھی اس کی تصدیق کرے اس کی فرمایا غزال کے بیچتما صلاح سے اشین یہ تین چیزیں جمع ہوگا تو یہ ایمان ثابت ہوگا ایمان تحقبق ہوگا ایک تو تحقیق اور یعنی دل میں تحدیق کرنا تاخیر تحدیق اغرار اقرار رسان زبان سے اقرار کرنا عمل ان بے حسو ظال کے جو ہمر دعوت میں عمل بالکر ارکان آیا ہاں جیسے جو ہے زبان سے دل نے تحدیک کا زبان نے اقرار کیا اور اسی طرح و جوارے کے سر سے عمل ان کر کے بھی جیسے جو ہے آپ نے زکوٰۃ جدا واجب ہے آپ نے اس پر ایمان لایا دل میں ایمان لایا پھر زبان سے بھی اقرار کیا <تصفح> اچھا کل <تصفح> میں فروین کے حشت سے بھائی زکوٰۃ واجی پھر زبان سے اقرار کیا اب یہ ہو گیا اغرار بل لسن اب عمل بحسبر ارکان نہیں اب جب نکال کے دے جائے اپنے پیسے میں سے ہر سال جس پر زکار لیتا ہے یہ ہوتا ہے عمل بحس بال جوارے فرماتے ہیں ایمان میں ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو اسلام کے بنیادی تعلیمات کے سے ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو تحقیق اقرار باللسان عمل عمل بحث جوارح جو ہے جس کا عمل دعوت میں جو ہے ہاں اقرار بال لسن تہذیب اقرار باللسان لسن اقرال لہور امل بطن کے لفظ آیا تھا فرماتے ہیں اور اسی معنی کے لحاظ سے یہ آیت وَظین امن بلّہ رسول الحم الصق ہم, ہم صدقوں اس میں یہ تینوں جمع ہیں وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے ایمان لا اللہ اس کے رسولوں پر یہی لوگ سچے لوگ ہیں ہاں تو اس میں جو ہے تینوں شامل ہیں اس نے دل زبان دل سے بھی اقرار کیا زبر دل سے بھی تصدیق کیا زبان سے بھی اقرار کیا اور اعظار سے اس پر عمل کر کے دکھایا فرمائے یہی لوگ ایمان میں سچے لوگ ہیں کہتے وقال لک الد من العتقاد و القول صط و العمل صعل ایمان ان تینوں کے اور ان دونوں کو جو اور قال کا بھی کہا جاتا ہے لک الواد من العتقاد کو بھی اور قول سکھ سچے قول کو بھی اور املِالح کو ان سب کو ان سب کے مجمع کو ایمان کہا جاتا ہے یہ قرآن لغت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جی یعنی؟, یعنی ایمان جو کسی چیز کے برحاخ ہونے پر نس کا یقین و تہذیق ہونا اور یہ یقین و تحدیق تین چیزوں کے اکٹھا ہونے سے حاصل ہوتی ہے ایک تحقیق یعنی تصدیق دل دوسرا زبان دوسرا سے اگر تیسرا ارکان سے اس یقین کے مطابق عمل کرنا اور اسی چیز کے جو ہے ایمان ایسی تصدیق و یقین نفس کے معنی میں ہے یہ آیت جو ہے وزین امن بلّہ رسول اللہ کا مصدقون اس کی تصدیق ہے اور وہ لگی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا یعنی اللہ اور اس کے رسولوں کی کو دل دبان سے تصدیق زبان سے اقرار اور ان کی تعلیمات پر جو ہے ارکان سے عمل کیے تو یہی لوگ جو ہے ہی دعوی ایمان میں سچے لوگ ہیں تو ایمان کا معنی کیا ایک کی تصدیق کے معنی کیا تو علامیہ سلو کا ایمان یعنی اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایک ایسی ایمان کا ایسے عقیدے کا ایسے اطمینان کا ایسی یقین کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہاں جی جو کہ یوباشر قلبی یوباشر قلبی اب یوباشر باشر یوباشر یوبا شروع جو ہے اس کا معنی اس کو باب موفالہ بلتے ہیں ہاں جی باشر الم وشن خود انجام دینا براہ راست انجام دینا باشر العمل کام پر لگنا انجام دینا شروع کا نہیں سارے معنی ہے اس کا تین حرفی صلاح مجھے اصل غروب جو ہے بشیر الب شروع بی شرمانی خوش ہونے کے معنی میں اسی سے بشرحو بش تبشیراً بشیر اسی لب سے خوشخبری دینے کے معنی میں تو یہاں دعا میں جو ہے یو باشروبیہ قلبی میں خود انجام دینا براہ راست انجام دینا لگنا یہ معنی زیادہ مناسب ہے تو باشر القلب جب عرب بولتے ہیں دعای نا یو قلبی تو اس باب مفالہ سے یہ باشرف ہے باشر القلب کے معنی یعنی دل پر لگنا براہ راست دل پر لگنا بنتا ہے یہ معنی بنتا ہے تو یہ باشر کل بھی جو دعا کے اندر گیا اللہ گیا علامہ نیا یا اللہ میں تجھ سے اسی ایمان اور اعتقاد کی تسوال کرتا ہوں جو میرے دل سے ڈائریکٹ میرے دل سے لگا رہے بلا واسطہ میرے دل پہ لگے رہے جو کہ میرے دل پہ لگے رہے میرے دل پر براہ راست لگا رہے یعنی چپک کے رہے میرے دل پر یہ معنی جو ہے بنتی ہے اسی جو ہے باشر قربی کا جو کہ یہ سب معنی دور سے اللہ بولتے ہیں باشرہ یعنی چھونا براہ راست رابطے میں رہنا یہ معنی بھی اس میں آیا ہے توجہ دینا محنت کرنا دھن میں لگے رہنا کامل توجہ کرنا لگے رہنا بجا لانا حاصل کرنے کی جد کرنے یہ کرنا یہ معنی بھی لال منجی میں باشرہ کے معنی میں کیا ہے <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> تو ان معنی میں کو ساتھ رکھیں تو ان تمام معنی سے جو ہے ساتھ لگے رہنے چپک کے رہنے براہ راست رابطہ و تعلق کے معنی ان تمام معنی میں مم... پائے جاتے ہیں حادثات جو ہے اس کے معنی جو ہے یہ بھی کیا تھا پر جنسی مباشرت کرنے والا بھی معنی کیا تھا تو اس میں بھی یہی معنیٰ پایا جاتا کہ ایک چیز کا دوسرے چیز کے ساتھ لگے رہنا چپک کے رہنا براہ راست رابطہ و تعلق کے معنی ان تمام معنی کے اندر جی پایا جاتا ہے اس لیے جب علامیہ اسل کا ایمان و باشر و قلبی اور قلبی یعنی میرے دل یا کہ یعنی میرے دل آخر ذہن ان معنی میں استعمال ہوا ہے <تصال> تو دعا کا ترجمہ پورا کیا ہو جائے گا اللہ منیہسل کا ایمانۂ یہ بُعا شروع المان یہ بُعا کہ اللہ پروردگار بے شک میں تجھ سے ایسے ایمان عقیدہ اور یقین و تحدیق کا سوال کرتا ہوں جو کہ میرے دل سے ہمیشہ لگا رہے چپکے رہے اور کبھی جدا نہ ہو جائے یہ مانیجی اللہ منیہسل کا ایمان ہے یا اللہ میں تجھ سے ایسی ایمان ایسے عقیدہ ایسی تصدیق کا میں سوال کرتا ہوں جو کہ یوگا شروع قلبی جو ہمیشہ میرے دل سے لگے رہے میرے دل سے چپکے رہے اور کبھی بھی میں دل سے یہ ایمان جدا نہ ہو ایک پل بھر کے لیے بھی۔ یعنی اللہ تو نے جس جن چیزوں پر ایمان اور عقیدہ رہنے کا حکم دیا ہے ان سب پر ہمیں ایمان و عقیدہ رہنے کی توفق عطا فرما اس کا معنی ہے یعنی ایسی ایمان وغیرہ جو ہمیشہ میرے دل و دماغ کے ساتھ لگے رہیں اور پل پل کے لیے بھی جدا نہ ہو جائیں اور کبھی بھی میرے دل میں ان ایمانیات و اعتقادات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہو جائیں اس دعا کا معنی مہومی ہے اور اللہ تعالی نے بھی جو ہے اس ایمان اس ایمان کو اس ایمان یعنی جو اس ایمان کو قادر و منزلات کے ان سے دیکھا ہے اور تمجید کے جو ہمیشہ ہاں جی اس ایمان کو جو اللہ تعالی نے جو اس ایمان کو قادر المان ضلع سے دیکھا اللہ نے قرآن مجید میں اور تمجیق جو ہمیشہ دل سے لگے رہے اور کسی قسم کا شک شعبہ اس میں پیدا نہ ہوا ہو چنت سرِ حجرات میں اللہ عنمومن الزینہ اعمن بلّہ و رسول بے شک جو ہے مومن وہ لوگ ہیں جنہوں اللّہ و رسول پر ایمان لایا پہلی دفعہ پھر ولم یعتا پھر ہرگز ان کے دل میں جب ایمان لانے کے بعد ہرگز ان کے دل میں شک داخل نہیں ہوا جب سے ایمان لایا دل سے لگا رہا اور ذرہ برابر بھی وہ دل سے جدا نہیں ہوا یہ بہت اس لیے ایمان اصل مومن کی تاریخ علامیہ فرمائے وجہد الفر جہاد کے اپنے اموال امال صاحب جامعہ اللہ کے راستے میں وہ لائقہ ہم ان فرمایا یہی لوگ ایمان میں سچے لوگ ہیں یعنی وہ لوگ جو اللہ رس پر ایک دو ایمان کے اقرار کیا پھر شکر کو شبہات دل میں آتے رہے ہیں وہ وہ سچے مومن نہیں ہیں اور میں سچے مومن وہ لوگ ہیں بے شک ان میں عقل میں حاصل نہ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جنہوں اللّہ رسو پر ایمان لایا پھر ولم یا تعاو پھر کبھی بھی جو ہے ان کے دل میں شکر کو شبہات پیدا نہیں ہوا اور اللہ کی جہت بھی ہم ہیں اللہ رس میں جہاں مال اور جان سے جہاد کیا اور الاء کے حم الساج یہی لوگ سچے لوگ ہیں یہ حجرات میں جو ہے اللہ نے فرمائے تو بے شخص صاحب ہیں ایمان وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے پھر شک نہیں کیا اپنے شک نہیں کیا اور اپنے اموال اور جانوں کے ذریعے رائے خدا میں جہاد کیا یہ لوگ سچے ہیں تو اس مبارک آج میں جو ایمان میں سچے لوگوں کی صفات میں سے ایک ہے یہ ہے جی یہ ذکر کیا کہ اللہ اور رسول پر ایمان ہاں جی یعنی ایمان لے آئے اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے ہاں جی اور اس میں کسی قسم کا شک و شعبہ اور اس میں اور شک میں یعنی کسی قسم کا شک نہیں ہے امان کے بعد یعنی ایمان ہمیشہ ان کے دل میں لگے رہے ہاں جی ایمان ہمیشہ ان کے دل میں جو ہے لگا رہے چپکا رہے اور کبھی ان کے دل میں شک و شعبہ داخل نہیں ہوا ہمیشہ ایمان دل پہ ہمیشہ لگا رہا اور کبھی بھی ان کے دل میں شک و شعبہ داخل نہیں ہوا جب سے ایمان لایا دل پہ چپکا رہا چنانچما اللہ علیہ علیہ السلام بھی جو ہے فرماتے ہیں جب سے مجھے اسلام اور ایمان پیش کیا گیا اس کے بعد کبھی بھی میرے دل میں ذرا برابر شک داخل نہیں ہوا مولا علی اس حقیقت کو بیان فرماتے اپنے ایمان کے بارے میں ہاں جی اللہ فرماتے ہیں جب سے مجھے حق دکھایا گیا اس کے بعد سے کبھی بھی مجھے اس میں کسی قسم کا شک شعبہ نہیں ہوا تو یقیناً مولا علی مارحت عظیم منزل پر ہے کیسے شک وارد ہوگا اور انہی لوگوں کے لئے قرآن نے بھی کہا یہی لوگ ایمان میں سچے لوگ ہیں اور اس دعا کی کیوں ضرورت ہے ایسی ایمان کی جو اب دل کو لگا رہے تو جواب یہ اس دعا کی نہایت ضرور ہے کیونکہ اگر ایمان مضبوط نہ ہو راقیدہ راسک نہ ہو ہمیشہ ایمان دل سے لگے نہ رہے تو انسان جو ہے انسان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہونے کے لیے کوئی دیر نہیں لگتا اور خدا نخواستہ اگر ایمان جو ہے دل سے جدا ہو جائے تو انسان کا مرتاط اور کافر ہونے کے لیے کوئی دیر نہیں لگتی دل میں شک پیدا ہوا شک پیدا ہوا اور اگر زبان سے کہہ دیا یا ہاتھ سے کہ ہنج لکھ لیں تو پھر انسان کا پھر مردت ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی اس لیے اللہ سے پوری آجزی اور اخلاص کے ساتھ جو ہے اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہے تاکہ ہم جو ہے جادہ ایمان پر ثابت قدم رہ کر رہ سکیں اور ارتداد سے محفوظ رہیں جبکہ ہنج جو کہ بہت بڑی ہے اور بد ہے اگر خدا نہ انسان کے دل میں ایمانیات ہٹ گیا انسان کے دل میں شوکو کو شبہات آ ایمانیت ایمانیات کی حوالے سے خدا کے بارے میں قیامت کے بارے میں انبیاء کے بارے میں قرآن کے بارے میں دینی اسلام کے بارے میں کسی بھی اسلام کے عام بنیادی تعلیمات کے بارے میں تو اس کا سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے حفت ہو جاتا ہے ہاں جی زیرو ہو جاتا ہے ہفت ہونے یعنی زیرو ہو جاتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ سے جو ہے سچائی کے ساتھ اس دعا کو کرتے ہیں کہ اللہ مین اسل کا ایمان ہے اے اللہ میں تو سے اسی ایمان کا سوال کرتا ہوں اسی ایمان طلب کرتا ہوں جو یوبا شروع قلبی جو ہمیشہ میرے دل سے لگے رہے میرے دل پہ چپک کے رہے اور ایک لمحے کے میرے دل سے جدا نہ ہو اور میرے دل میں کسی قسم کے شکوک و شبعت پیدا ہونے کی کوئی گنجائز پیدا نہ ہونے دے یہ وہی معنوں کو جو دل سے لگا رہے گا میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مقدس دعاؤں کو پوری توجہ سے پڑھتے رہنے کی توفیع طافرما